یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے خانے جنت کے بالا خانے علیشان گھرانے علی شان محل جنات و تجری من انتخاب لنہار ریزیڈینشل گارڈنز جن کے نیچے سے نہریں اور ندیاں اور چشمے بھی رواں ہوں گے ان کو بدلے میں ملیں گے وہ لائے کا یہ صبر الغرف یہ بما صبر جس شان کے ساتھ آیا ہے اسے نوٹ کر لیجئے یہ صبر کا لفظ سورت العصر سے ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے سورت العصر میں بھی یہی ہے آخری لفظ و تباس اور سب آئےت میں بھی یہی تھا بابرائے اور پھر تیسرے درس میں بھی یا بولا سلا کب آر بل مارو بنہا دل مر کر وسبر اور یہ بھی پھر چوتھے درس میں بھی آیا تھا یہ وہ لوگ ہیں مما جلقہ الزین صبر جلقہ اللہ ز حسین حسین تو صبر یہ گویا کہ جس کو ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کہا جائے ان تمام اوساف کا خلاصہ نکالیے تو صبر ہے یہ ہے اصل روح یہ جیسا کہ میں نے کل حدیث سنائی تھی امرانی ربی ب تسن اور آخر میں میں نے کہا تھا کہ سو باتوں کی ایک بات وان عام رب المعروف وان ہا ان میں نے کیا کہا تھا نقل کیا تھا حضور کا قول قول مبارک امربیب تسرین خشرت اللہ فرملیہ و قلمت العادل فل غلب و رضا وقست الفقر والغنا وان اصل من قطانی ومن ہرامنی واف و امن ذلنی وان یقون اصمتی فکرا و نتقی ذکر و نظری وان آب اور ابل معروف وان ہا ان وہی بات یہاں ہے صبر اس پر گفتگویں ہو چکی ہے صبر کے چار گوشے یہاں نوٹ کر لیجیے سبر الت اطاعت پر سبر جو حکم ہے جم جانا ڈٹ جانا چاہے نفس کو ناگوار ہو ناپسندیدہ ہو نفس پر جبر کرنا پڑے یہ صبر ہے الت تاح سبر انل ماسیا معصیت سے اپنے آپ کو روکنا تھامنا صبر کرنا چاہے نفس میں رغبت ہے نفس تو جو انسان کا جو بھی اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں وہ اپنی گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں وہ تو اپنی تسکین کے خواہ ہے نفس کی لگام کھینچ کر رکھنا یہ صبر ہے صبر انباسیا گناہ سے اپنے آپ کو روکے کے رکھنا تھامے رکھنا صبر انلبلا اور ایک صبر جو ہے وہ کسی تکلیف پر کسی مصیبت پر یا بلا ابتنا امتحان آزمائش پرسیکیوشن تشدد اور آخری صبر علی دنیا اس دنیا کے بارے میں صبر کے روش اختیار کروں اسی کو آپ کناک کہیں گے کناٹ یہ صبر جب تک کہ انسان یہ دنیا کی آرزوؤں کا جو ہے جس کو ہم طول عمل کہتے ہیں یہاں کی آرزو جو ہیں اگر ان کو روکیں گے نہیں تھامیں گے نہیں سکیڑیں گے نہیں تو آکبت کی طرف سفر نہیں کر سکتے جنت حاصل نہیں ہو سکتی بہت پیارا شعر ہے حالی کا زوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا اب عصا بنوائیے نقلے تمنا کاٹ کر یہ تمنا اور اپنی جو دنیا کی آرزویں ہیں جب تک اس درخت کو کاٹیں گے نہیں تو انسان جو ہے وہ صبر کی طرف اختیار نہیں کر سکتا تو یہاں یہ اس شان سے لفظ آیا ہے الاج انفتہ بے ما یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہیں جنت کے بالا خانے ملیں گے بدلے میں ان کے صبر کے بس جو صبر انہوں نے کیا اسی شان سے یہ لفظ جو ہے صبر کا دو اور مقامات آج فوری طور پر دین میں آئے تھے جو میں نے نوٹ کیے سورہ مومنون میں بھی آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں انی جز الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا ما هُمُ الْفَائِزُونَ الفاظ عجیب مقام ہے یہ سورہ مومنون کا جو آخری رکو ہے اور آخری آیات ہیں آخری جو گفتگو ہوگی اللہ تعالی کی اہل جہنم سے بھی اور اہل جنت کا بھی تذکرہ ہے انی جزے الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا اللہ فرمائیں گے ان جہنمیوں سے میرے کچھ بندے تھے تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے استحزا کرتے تھے ب نظر دیکھا کرتے تھے اس لیے کہ وہ دنیا بھی اعتبار سے بڑے کم تھے تم سردار تھے تم چودھری تھے تم سرمایہ دار تھے تم دولت مند تھے تم مترفین میں سے تھے ہمارے ان بندوں کو تم نے استحزا کا ہدف بنایا انی جزے تحم ال یوم بے ما صبر آج میں نے انہیں ان کے صبر کے بدلے یہ بدلہ دیا ہے صبر کے عوض کہ وہ ہیں جو کامیاب ہو گئے تو یہ دماغ صبروں کا جو لفظ ہے اسی طرح سورہ سیدہ میں آیا ویسے ایک بات نوٹ کر لیجئے آج ہی میرا زین منتقل ہوا کہ یہ تین صورتیں جو آئی ہیں پرانے مجید میں سورہ مومنون اس کے فوراً بعد سورہ نور اس کے فوراً بعد سورہ فرقان یہ اس میں اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے منتخب نصاب میں ان تینوں صورتوں میں سے ایک ایک رکو ہے تقریباً سورہ مومنون درمیان میں ہے اس کے نو رکو ہیں بالکل درمیان کا رکو جو ہے وہ آیات نور اللہ نور سماوات و یہ پانچواں رکو ہے چار ادھر ہیں چار ادھر ہیں ادھر پیچھے ہٹی سورہ مومنون ادھر سورہ فرقان سورہ مومنون کی ابتدائی آیات سورہ فرقان کی آخری آیات تو یہ بڑا ایک توازن سا اور ایک سمٹری پیدا ہوئی ہے اس منتخب نصاب اور یہ تینوں دروس آ چکے ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات یہ ہمارا درس اول تھا اس سوم کا سورہ فرقان کی آخری آیات یہ ہمارا یہ درس دوم ہے حصہ سوم کا اور سورہ نور کا درس جو ہے سورہ آیات ان کا پانچواں رکو جو ہے سورہ نور کا وہ ہمارے جو حصہ دوم کے اندر آ چکا ہے بارہ یہ نوٹ کیجئے سورہ سجدہ میں فرمایا و جالنا منہوم امت یحدون اب امبرنا لما سب بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان میں سے ایسے لوگ اٹھائے جو امام بنے امت یحدون بے جو ہمارے اذن سے ہماری توفیق سے ہماری اجازت سے ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے تھے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے لوگوں کو ہدایت سے بحرور کرتے تھے لیکن ان کا یہ امام الہدا بننا در حقیقت نتیجہ کس بات کا تھا بے صبر جو انہوں نے صبر کیا تھا اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے جب تک یہ صبر نہ ہو جب تک انسان دنیا میں صبر نہ کرے دنیا کے لزائز دنیا کی آرزوئیں دنیا کی تمنائیں دنیا کی امنگیں دنیا کے ولولے یہ نقل تمنا کو اگر انسان نہیں کاٹے گا تو داعق بات اس دوسرے راستے پر نہیں آ سکتا پھر وہ امام الہدا کیسے بنے گا تولا و جالنا مینوم آئم بتائی یحدون اب امرنا علما صبر آیت نمبر چوبیس ہے سورج شیدا کی ہم نے ان میں سے ایسے امام اٹھائے جو لوگوں کی ہدایت کا فریدا سر انجام دیا جنہوں نے جبکہ انہوں نے خود صبر کے روش اختیار کی اور وہ ہماری آیات پر پورا یقین رکھنے والے تھے اللہ مرم نا بن تو فرمایا الاغرف کا بما صبر اور ان کا استقبال کیا جائے گا ان غرفات جنت میں ان جنت کے باغات میں ان کے بالا خانوں میں ان کا استقبال ہوگا لقا جو آئے گا لقیا یلقی کسی سے ملاقات کرنا لقا یلقی کسی شے کو لینا یا کسی شے کو کسی چیز سے ملا دینا اس کا جب آیا یہ مجہور یلک کا ہونا وہ لیے جائیں گے یہ گویا کہ استقبال ہوگا ان کا ان کا استقبال ہوگا ان کو خوشامدید کہا جائے گا جنت کے بالا خانوں میں رو یو لقا و و سلامت دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ سلامن کالم رب الرحیم جنت کے اندر بھی سلام اللہ کا آتا رہے گا فرشتے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے رب رحیم کی طرف سے سلام جنت کے فرشتے جو کھڑے ہوں گے دروازوں پر سلام کے ساتھ استقبال کریں گے تہیتن بنا ہے حیات سے اس لیے کہ اہل عرب کی سب سے عام دعا اور سب سے زیادہ جو ان کے ہاں استعمال ہونے والا لفظ ہے دعا یا کلمہ وہ حیا کنگواہ اللہ, اللہ تمہیں زندہ رکھے یا ہمارے ہاں کی جانگلی زبان میں حیاتی ہوئے حیاتی جو اللہ تعالی حیات دے تمہیں تمہاری زندگی طویل ہو تو یہی در حقیقت یہ کافی اس علاقے کی زبان میں اثرات جو ہیں وہ جب محمد ابن قاسم کے ساتھ عرب کلچر یہاں آیا تھا اس کے کچھ نہ کچھ اثرات یہاں موجود تو یہ جو ہے حیا اللہ تمہیں زندگی بخشے حیات عطا فرمائے حیات لمبی کرے حیات کی لذتوں سے تمہیں ور کرے تو یہ اسی سے لفظ تحیا ہے کسی کو دعا دینا تو یہ لوگ جب بالا خانوں میں پہنچیں گے جنت کے دروازوں پر ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں کے ساتھ تحیت کے ساتھ اور سلام کے ساتھ خالدین افیہ حسنت مستقرم مقامہ وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اور وہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے ہمیشہ رہنے کے لیے بھی مستقر کے طور پر بھی وہ مقامہ اور عارضی قیام کے لیے یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ در حقیقت یہ کنٹراسٹ ہے دو زخ سات مستقل و مقامہ جنت حسرت مستقر و مقام جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ ہمیشہ رہ کر بھی اس سے دل اختائے گا نہیں سیری نہیں ہوگی اس پر باسی پن کاری نہیں ہوگا اس کی رہنایاں باقی چلی جائیں گی جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی قدم اگر اندر گیا تو پوری ہال نہ کی اور اپنی سارے شدائت کو تم پر پوری طرح آیا کر دے گا آخری آیت اب آ گئی ہے اور جس کا میں نے ارض کیا کہ یہ در حقیقت ہمارے درس کے اس مضمون سے متعلق نہیں بلکہ بنیادی ایمانیات کی جو بحث ہے حکمت ایمان اس سے متعلق ہے ایمان باللہ یا معرفت خداوندی سے متعلق دو آیات شروع میں تھیں درمیان میں ان خسائش و اصاف کے ضمن میں کہ جو بندہ مومن کی شخصیت کے نمایاں خط و خال ہے جنت اور دوزر کا ذکر آ گیا ہم سات مستقرما مقام ہو حسونت مستقرمہ اب یہ آخری آیت ہے جو تیسرا جو ایمان ہے ایمان بر اس کی حکمت اور اس کے لیے بڑی اہم جو بنیادی بات ہے اس کو بیان کر رہی ہے نظام اے نبی کہہ دیجیے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے یا کیا پرواہ ہے تمہاری میرے رب کو یہ ماں جو ہے یہاں دونوں ہو سکتے ہیں ما نافیہ بھی نفی کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے میرے رب کو تمہاری اور ماں استفہامیہ بھی کیا پرواہ ہے میرے رب کو تمہاری لیکن یہاں بھی استفامے انکاری ہوگا یعنی مراد ہے تاکید کے ساتھ انکار کرنا نفی ہی مراد ہے چاہے اس کو ما استفہامیہ کہا جائے یا مائے نافیہ کہا جائے اب ان کہتے ہیں سقل کو وزن کو تو لایوبا بہی وہ شے کے جس کے اندر کوئی اہمیت نہ ہو کوئی وزن نہ ہو کوئی اس کی کوئی وقت نہ ہو اس کو کہا جائے لا یوبا بھی تو قل ما یا ماؤ ربی اللہ تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا اس میں در حقیقت پس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے آپ کو ہلکان کر رہے تھے دعوت میں گویا کے لوگوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں دروں دروازوں پر دستک دے رہے ہیں لوگ استحزا کر رہے ہیں پھر بھی آپ اللہ کا کلام سنا رہے ہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اس سے کہیں ہیں لوگوں تمہیں یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ کوئی نبی کی ذاتی غرض ہے یا نہ خواستہ معاذ اللہ اللہ تعالی کا کوئی کام رکا ہوا ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اس کی گاڑی رک جائے گی یا اس کا کوئی کام جو ہے بگڑ جائے گا محاذ اللہ صبح محاذ ایک حدیث میں تو یہ الفاظ آئے ہیں حدیث سے قد کہ میرے بندو اگر تم سب کے سب تمام اگلے پچھلے جن اور ان سب کے سب اتنے نافرمان ہو جاؤ جتنا کہ کوئی سب سے بڑھ کر نافرمان ہو سکتا ہے یعنی سب کے سب ابلیس بن جاؤ تب بھی ہماری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اگر تم سب کے سب اولم و آخر کم و ان سکم اولین و آخری اور جن اور انسان سب کے سب اتنے نیک ہو جائیں جتنا کوئی نیک ہو سکتا ہے سب ابو بکر صدیق بن جائیں یا سب جو ہیں وہ بڑے اور اللہ بن جائیں تب بھی ہمارے کارخانے قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا اللہ غنی للعالمین تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی اللہ کی احتیاج ہے یہ نہ سمجھو معاذ اللہ کے نبی کی کوئی ذاتی غرض ہے وہ کوئی اپنے دبدبے کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے ظاہر بات ہے ہر طالب اقتدار بھی محنتیں کرتا ہے ہر جاہ کا طالب جو ہے مشقتیں کرتا ہے بابر نے جیسی کچھ مشقتیں کی تھی آخر اس کا نتیجہ تو نکلا ایک سلطنت قائم کر دی لیکن جیسی مشقتوں میں سے وہ گزرا ہے واقعہ یہ کہ ناقابل قابل تو لیکن یہ کہ یہ سمجھ لو نہ اللہ کی کوئی غرض ہے نہ ہمارے نبی کی کوئی غرض ہے کل ماں یا باؤ بے یہ ساری جو بھی ان کی ان کو جو دھن سوار ہے اور وہ جو ہر وقت جو ہے یہ لگن لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح تم ہدایت پر آ جاؤ یہ تمہاری بہتری کے لیے تمہاری بھلائی کے لیے اور اصل بات آگے آ رہی ہے لولا دعا و اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا یا تمہیں پکارنا یہ دعا و کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو یہ مضاف مزاف لہ ہے یعنی کمبھ کی ضمیر مجرور ہے مضاف لہ کی حیثیت سے تو تمہارا پکارنا یا یہ دعا و کمب ہے یہ کم کی ضمیر جو ہے منسوب ہے مفعول ہے یہ اگر نہ ہوتا تم کو پکارنا تمہارا تمہیں پکارنا دونوں کا مفہوم کیا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو ہم سے دعائیں کرتے رہتے ہو اس لیے کہ تم تلبیہ بھی پڑھتے ہو تم طواف بھی کرتے ہو اللہ کہہ کر بھی تو دعائیں کرتے ہو تم یہ دعائیں ہم سے کرتے رہتے ہو اس لیے ہم بھی تم پر اپنا فضل کر رہے ہیں کہ اپنا نبی بھیج کر تمہیں سیدھے راستے پر بلا رہے ہیں یہ ہمارا فضل ہے ہمارا کرم ہے اس لیے کہ تم باہر میں پکار رہے لبیک کا اللہ ہوں ملبیک نبیک کا لا شریق یہ تو تم بھی کہتے ہو اللہ شریکن یہ پخت تم نے لگا دی ہے اللہ شریکن تم لے کو ہوں ممام الگ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس شریک کے کہ جس کا مالک بھی تو ہی ہے اور جو کچھ اس کا اختیار ہے وہ بھی تیرا ہی اختیار ہے تو گویا کہ جس طریقے سے عیسائیت میں ہے تین میں ایک ایک میں تین تسلیس پھر جو ہے لوٹ جاتی ہے توحید کی طرف جب آپ ان سے بحث کریں گے آپ کہیں گے ہم وہ تو کہیں گے ہم تو توحید ہی کو مانتے ہیں یہ تو اسی توحید کے گاڈ ہیڈ کے تین ایسپیکٹس ہیں تین پہلو ہیں یہ تین علیحدہ شخصیتیں نہیں ہیں یہ تشلیس ہم نہیں مانتے توحید ہی مانتے ہیں۔ لیکن پھر وہ ایک میں تین بھی ہو جاتے تھری ان ون اینڈ ون ان تھری کسی طریقے سے ان کے یہاں شرک بھی تھا اور توحید بھی تھی لبیک اللہ ہو لبئی کا لا شریق اللہ کا لبئی اللہ شریق کم لے کو تو یہ معاملہ ایک رائے یہ ہے لیکن میرے نزدیک یہ رائے درست نہیں ہے میرے نزدیک صحیح مفہوم دوسرا ہے لولا دعا کم اگر نہ ہوتا تم کو پکارنا یعنی اللہ نے یہ قانون بنا لیا ہے محاسبہ انسانی کے لیے کہ حجت قائم کر کے سزا دے گا یہ ہے اللہ کا قانون یہ اس کے لیے ہے جو ہم نے نبی کو بھیجا ہے یہ اس اتمام حجت کے لیے ہمارا نبی جو ہے تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے تمہاری ناز برداریاں کر رہا ہے تمہارے جلے کٹے جملے سن رہا ہے تمہاری طرف سے پرسٹیوشن برداشت کر رہا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم وارن کر کے سزا دیں گے انذار کر کے پکڑیں گے اتمام حجت کرنے کے بعد حساب لیں گے یہ ہے اصل میں وہ قانون قانون رسالت و نبوت یہ چیز بیان ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ویسے تو یہ کہ میری کتاب میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ کے عمان سے میری کتاب ہے بڑی بنیادی کتاب ہے اگر چہذی سکیل ہے مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن الحمدللہ کہ اس میں یہ بات بڑی ہی وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکی ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں سورہ نسا کی آیت نمبر ایک ہے یہ چھٹے پارے کے آغاز میں اس میں جو قانون آیا ہے اللہ کا وہ یہ ہے وہاں ایک بڑا گلدستہ آیا ہے انبیاء اور رسول کے ناموں کا چند مقامات قرآن میں ہے جہاں بہت سے سولہ سولہ سترہ سترہ نام انبیاء اور رسول کے ایک جگہ آ گئے ہیں ان میں سے ایک مقام وہ بھی ہے بڑا حسین گلدستہ ہے اور اس کے بعد فرمایا رسولم مشرینہ و منزرین لے اللہ یکونا لن سے اللہ خجن بادر رسول وکان اللہ اور عزیز الحکیمہ ہم نے اپنے ان رسولوں کو بھیجا بشیر اور نظیر بنا کر وہ و منظرینہ بشارت بھی دے جو سیدھے راستے پر آئے ان کے لیے بشارت جو غلط راستے پر جا رہے ہیں ان کے لیے انزار وارننگ بربادی اور تباہی کی خبر پیشگی دے دی جائے متلبے کر دیا جائے لیک اللہ یقون تاکہ نہ رہ جائے لن سے لوگوں کے حق میں اللہ اللہ پر اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں حجت کوئی حجت کوئی دلیل کوئی بہانہ بعد غسل رسول، رسولوں کے آنے کے بعد وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا اے اللہ تو نے ہمیں بتایا ہی نہیں اے اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ شراب حرام ہے اے اللہ ہمیں تو نہیں بتایا گیا کہ زنا جو ہے وہ بہت بری شے ہے اللہ ہم تک تو تیری بات پہنچی نہیں تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں یہ حجت نہ رہے یہ عذر نہ رہے اسی کے لیے لفظ اتمام حجت حجت کو پورا کر دینا الزام پورا قائم کر دینا اسی کا نام ہے قطع عذر عذر ختم کر دینا لا علمی کا عذر نہ رہے بات واضح ہو جائے اب جاؤ دفاع ہو جاؤ اب جانا ہے حجت قائم کر دی ہمارے رسول نے بات واضح کر دی حق جو ہے کھل گیا اور بات مبرح ہو گئی سیدھا راستہ واضح ہو چکا اب جانا چاہتے ہو جاؤ دفاع ہو جاؤ جو وباد آئے گا تم پر آئے گا یہ ہے اصل میں وہ جو قانون ہے قانون بے انبیاء یہ ہے سنت بے رسل اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے لا دوم اگر تمہیں وارن کرنا مقصود نہ ہو اگر تم پر حجت قائم کرنی مقصود نہ ہوتی تو تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے نہ ہمارے اس بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کی احتیاج ہے یا اس کی کوئی غرض ہے کوئی اس کا ذاتی مقصد ہے معاذ اللہ سما معاض اللہ قُل ما بكم ربی لولا اب دیکھیے اس کا تعلق جڑ جائے گا اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے یہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں لفظ کا کے حوالے سے تبارک الزی نظر الفرقان آلہ ابد ہی نظیر بڑی بابرکت ہے اس جس نے فرقان نادل فرمایا اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا تو پہلی آیت نظیرہ تبار الفرقان نظیر نزل الفرقانہ للعالمین نظیرہ اس اول کو آخر کے ساتھ جوڑیے کہہ کہ دیجیے نبی کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا مقصود نہ ہوتا تم پر حجت قائم کر دینا یہ مقصود نہ ہوتا فقط کا ضبط تو, تو تم نے جھٹلا دیا ہے نا فسوفا یقون اور تو اب یہ انقریب تم پر لاگو ہو کر رہے گا چمٹ کر رہے گا یہ وہی لفظ جو اس سے پہلے آ چکا ہے کہ جو اساما یلقا اساما غراما غرامات وہ چیز کسی کے اوپر عائد ہو گئی پڑ گئی چٹی پڑ گئی فسوفا یقون اور یہ لزامہ جیسے ثبات اور ثبوت اسی طرح نظام اور لزوم یہ مسکر ہے ثبوت بھی مستر ہے اور سبات بھی ہے اسی طرح لزوم کسی شے کا لزوم کسی شے کا لازم ہو جانا اسی طرح نظام ہے فصوف یا کون تو اب یہ تمہارا انکار تمہارا یہ اعراض اس اتمام حجت کے بعد اب یہ لاگو ہو جائے گا اب اس کی پکڑ سے تمہارے لیے کوئی رشتے اور کوئی بچنے کی شبیل نہیں ہوگی بارک اللہ لی وقم فی و العظیم و یا کم بل آیات و کی